جو بیمار ہے درد کی کمر کو وہ تو بیٹھ سکتے دیوار کے ساتھ ہوں گے لیکن سفید ملا کے بیٹھے دوسری صف کی نماز پہلی سب کی طرح نہیں ہے اور تیسری کی نماز دوسری کی طرح نہیں ہے نماز کے درجات میں فرق ہے بلدیہ کی پروموشن کے لیے تو رشوت بھی دیتے ہیں فور کے پوتڑے بھی دوتے ہیں لیکن دین میں پروموشن کی لالچ کوئی نہیں اور یہ لالچ دین کی بربادی کی جو ہے وہ نشانی ہے کہ لالچ نہ رہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں تب تک خیر رہے گی جب تک نماز کی صفوں کی لالچ ان کے اندر باقی رہے گی ہیں جگہ بنتی ہے مگر کوئی آگے دوسرے کو دکیل کے کہتے ہیں تم چلے جاؤ تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ایک اور موسا اسلام جیسا اول نبی جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے رب اینمان انزلتا علیہ امن خیر فقیر پروردگار تیری طرف سے جو بھی تھوڑی سی خیر مجھے مل جائے میں فقیر ہوں لیکن ہم غنی ہیں ہم امیر ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہم نے یہی بڑا احسان کر دیا اللہ پر کہ مسجد میں آ گئے ہیں یہ چیز جو ہے یہ اس اللہ تعالیٰ پر احسان مندی کا جذبہ بتاتی ہے ایک صرف سے دوسری صاحب میں دس جو ہے وہ نمازوں کا فرق پڑتا ہے اجر میں بعض روایات میں آتا ہے کہ مسجد کی نماز گھر کی نماز سے سینتیس درجے جو ہے وہ زیادہ اچھی ہے بعض میں آئے ستائیس ہے تو علماء نے کہا کہ اس کی تعویل یہ ہے کہ پہلی سف جو ہے وہ سینتیس کی ہے اور دوسری سف ستاس کی ہے تو پیچھے آپ حساب لگاتے رہے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی سفوں میں پیچھے ہوتا رہے گا دوسرے کو آگے کر دے خود پیچھے ہتھا جو اخرو فل جن وہ ان دفاع یہاں تک اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھی مؤخر کرتا رہا جن جنتی رہا اگرچہ وہ جنتی ہو مگر اللہ کہ پیچھے جاؤ ابھی تم پیچھے جاؤ ابھی تم پیچھے جاؤ اس لیے کہ تم وہاں پیچھے رہتے تھے تو اس کو مسابقت کو آپ معمولی چیز مت سمجھا کریں جیسے مسجد کھلی دیکھیں یہ کوئی بس تو نہیں ہے جس سیٹ پہ مرضی ہے بیٹھے آداب ہے اس کے جگہ پر کر کے بیٹھے تاکہ بعد میں آنے والا مجمع کو ڈسٹرب نہ کرے وہ ڈسٹرب کرے گا تو اس کے جرم میں آپ بھی شریک اس لیے کہ آپ نے جگہ اسے دی اسے نظر آیا گیپ تو وہ آگے ہے نا اسے جگہ پور نظر آتی تو وہ نہ ارے ان چیزوں کا باہر جمعے میں یہ بتانے والی چیزوں تو نہیں نا آپ نمازی آدمی ہیں پرماننٹ تو نماز کے اداب سیکھیں کہ بھائی کس طرح مسجد کے آداب کیا ہیں صفوں کا اہتمام کتنا ضروری ہے ان الحمدللہ نحمدو و نستعین و نستغفرو ونؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادی ونش اللہ وحده لا شریک اللہ ولاد ودا وسال و نش سََََََََََََََََََََََََََََََ النور محمد عبد رسابابابابابابابابابابریات بعد إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا وَقَالَ تَعَالَى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا امت مسلمان کے ذمن میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اس کی جو ایک اضافی ذمہ داری ہے اس حیثیت سے کہ اسے ایک اضافی افضلیت ملی ہے فوقیت ملی ہے جو صرف اس میں ہے وہ اس سے پہلے کسی امت میں نہیں تھی اس لیے کہ وہ صرف اس سے پہلے کسی رسول میں بھی نہیں تھی یعنی امت مسلمہ کے جو رسول ہیں وہ آخری رسول اور یہ امت آخری امت ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے رسول آیا کرتے تھے رسول الم و بشرین و منظرین علیہ اللہ یقون علنا سے خدم بادر یہ رسول ڈرانے والے اور بشارت دینے والے اس لیے بھیجے جاتے تھے تاکہ نو انسانیت کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے کہ جس کی وجہ سے وہ و سزا سے بچ جائیں اللہ کے کیس میں کوئی کمزوری نہ رہے لہذا اللہ نے رسول بھیجے اور ان رسولوں نے شہادت کا حق ادا کر دیا اب وہ جو انسانیت ہے وہ تو آ رہی ہے اس کا سلسلہ تو بند نہیں ہوا لیکن یہ کہ رسولوں کا سلسلہ بند ہو گیا تو وہ جو اتمام حجت کے لیے فریضہ شہادت الناس لوگوں کے خلاف گواہی تھی رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اس امت کو وہ فرض سونپ دیا گیا اب رسولوں والا کام تم نے کرنا لادا کسی رسول کی ضرورت نہیں یہ ہے وہ اضافی ذمہ داری جو پچھلی کسی امت کی نہیں تھی ہمیشہ رسول کے ذمہ تبلیغ کرنا دعوت دینا شہادت الناس رسول کے ذمہ فرض تھا ان کی امت کے ذمہ سنت اس امت کے ذمہ فرض یا تو یہ کہ یہ کہیں کہ جی یہ ہم سے کام نہیں ہوتا لہٰذا کوئی رسول بھیجو وہ بھی نہیں کوئی شخص بھی جب جھوٹا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ رسول ہے تو ہم اس کی جان دینے کے در ہو جاتے ہیں اس لیے کہ رسول کو یہ نہیں سکتا یہ چیز وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں دیکھیں جی انسانیت تو آ رہی ہے بچے روز پیدا ہو رہے ہیں دنیا کے ہر ملک میں پیدا ہو رہے ہیں ان تک ہدایت پہنچانے کے لیے کسی ہادی کی ضرورت ہے کسی رسول کی ضرورت ہم کہتے ہیں نہیں کسی رسول کی ضرورت نہیں ہمارے رسول آخری رسول تھے ان کا جی پھر یہ ہدایت کا کام کون کرے گا ہم کھڑے ہو کہتے ہیں ہم کریں باپ کا قرضہ اولاد کہتے ہیں جی میں دوں گا میرے میں اس کے لیے میرے باپ کی قبر اخاڑنے کی ضرورت نہیں یہ فریضہ صرف اس امت کا ہے اس لیے کہ اس امت کے رسول کے بعد کوئی رسول نہیں اور اس امت کے بعد کوئی امت نہیں فریضہ شہادت عل ہم نہ صرف یہ کہ اپنے سے بعد آنے والی امتوں کے لیے حجت حجت کن مانوں میں آپ دیکھیے کسی بھی کیس میں جب گواہ پر کراس ایگزامیشن ہوتا ہے گواہ کی مجرد اس کی اسٹیٹمنٹ گواہی نہیں کہلاتی کہ اس نے بیان دے دیا اور اس کو گواہی کہہ دیا جاتا ہے جب تک کہ فریق مخالف اس پر کراس نہ کرے اس پر سوال نہ کرے اس پر جرا نہ کرے وہ جرا ہو جاتی ہے تو ہاتھ کھل کر سامنے آ جاتا کہ گواہ کیسا ہے اس جرا میں جو وکیل ہوتا ہے مخالف یہ ثابت کرنا چاہتا ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے یہ گواہ لوز کریکٹر ثابت ہو جائے بس پھر اس کی گواہیں کتنی بھی سچی ہو وہ گواہ جھوٹی ہو جاتی ہے کیس کمزور ہو جاتے اس کے دو گھنٹے کے بیان میں صرف دو منٹ اگر ثابت کر دیے جائیں کہ یہ دو منٹ اس نے جھوٹ بولا ہے بس پوری گواہی جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہے. اور کہہ دیا جائے کہ جی یہ گواہ تو پیسے لے کے گواہی دیتا ہے اور کہہ دیا جائے کہ جی یہ تو خود زانی اور شرابی فاسک کا اس کی فاسک کی گواہی دنیاوی مقدمے میں قبول نہیں ہے تو آپ کو کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ فاسق فاجر شرابی زانی سود گانے والے گواہ لے کر آئے گا سافروں کے مقابلے میں یہ میرے گواہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ وہ جو کسی پر تومت لگائے فلاں اقبال الحمد شہادتن آبادا اینڈا کسی کیس میں یعنی ایک کیس میں کہ ان کی گواہ جھوٹی ثابت ہوگی کہ انہوں نے تومت لگایا پہلے تو انہیں صیف کوڑے مارو فضل دوم سمان نہ جلدا انہیں اسی کوڑے مارو ولا تخب اللہ شہادت آبادہ اور ہمیشہ کے لیے ان کی دوائی داد کر تو آپ کو کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے گواہ سارے وہ تومت لگانے والے غیبت کرنے والے جوتے شرابی اکٹھے کر کے لے آئے گا اور فریق مخالف آپ کو کیا خیال ہے یہ سارے وکیل ادھری ہوں گے یہ جرا نہیں کریں گے کہ سرکار اپنے گواہوں کا کریکٹر تو دیکھو اللہ میاں جو گواہ ہمارے خلاف آپ لے کر آئے تو کیا خیال ہے اپنے موجودہ کریکٹر کے ساتھ ہم اللہ کے گواہ بن سکتے ہم تو دنیا میں کسی عام کیس کے گواہ بھی نہیں بن سکتے لہذا گواہ کا سچا ہونا اور اس کا با ہونا بہت ضروری ہے گواہ کا سچا ہونا اور با کردار ہونا دفعہ باسٹھ اور تریسٹھ پر پورا اترنا بہت ضروری ہے اب سچ کیا ہے ایک آدمی جو کام خود نہیں کر سکتا وہ دوسرے کو کیوں کہے جب اسے پتا ہے کہ یہ کر نہیں سکتا تو دوسرے کو کہ کے آپ نے یہ سمجھا کہ اتمام حجت ہو گئی ہے میرا کریڈٹ ہو گیا کہ میں نے اس کو بتا دیا تھا کہ یہ کام کرنا چاہیے لیکن یہ کہ میں خود نہیں کر سکتا تو اللہ نے فرمایا ما تکول اے ایمان والو جو تم خود کرتے نہیں ہو وہ دوسروں کو کیوں کہ مالا تالون اللہ کے نزدیک یہ انتہائی بیزاری کی بات انتہائی ناپسندیدگی کی بات ہے یہ کبیرہ گنا ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں تو جھوٹ ہو گیا جو کر سکتے ہو وہ آپ دیکھیں میلے ٹھیلے پہ آپ جائیں تو وہاں ایک سائیکل والا ہوتا ہے جس کی سائیکل کا ہینڈل لوز ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی چار پہ پانچ روپئے دو روپئے تین روپئے دیں اور سواری کریں ایک لائن اس نے لگائی ہوتی ہے کہ اس لائن تک سیدھا لے جائیں آپ سائیکل ہینڈل اس کا لوز ہوتا ہے اب وہ کرتا کیا وہ خود چکر لگا رہا ہوتا ہے اس لائن تک لے کے جاتا ہے تاکہ ان کو پتا چلے کہ اگر کوئی آدمی ٹیکٹ والا ہے تو یہ سیدھی لے جا سکتا ہے ایک آدمی فیل ہو گیا دو فیل ہو گئے تین فیل ہو گئے اس کے بعد وہ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ سرکار یہ سائیکل میں خرابی یہ جا ہی نہیں سکتی پھر وہ چڑھ کے خود تو چڑھ کے اس لائن تک لے جا کے دکھاتا ہے جا سکتی ہے پھر تمہارے اندر ٹیکٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے پھر لوگ قربانی دیتے ہیں پانچ درم تین درم مسئلہ یہ ہے کہ آپ خود تو شریعت پر چل نہیں سکتے دوسروں کو آپ کہتے چائنا والوں کو اور کینیا والوں کو اور افریقہ والوں کو فلاں والوں کو اور فلاں والوں, والوں کو بہت بڑا فراڈ ہے یہ موقع پر بتا کے تم چل سکتے جو چل سکتے ہیں ان کا اسلام آپ کو قبول نہیں آپ کہتے چودہویں صدی میں یہ کہاں سے آ گئے یہ لوگ وہی بات ہے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدی کا نقشہ کھینچا تو آپ نے فرمایا وہ وہ زمانہ ہوگا وہ تم کو دیکھیں تو مجنون کہیں اور تم ان کو دیکھو تو یہود کہوں مسلمان تمہیں دیکھ لیں تو دیوانے کہیں جیسا طالبان کو کہتے ہیں لوگ اور تم ان کو دیکھو تو یہودی کہو کہو میں تم کو نسارا تو تمدم میں حلود یہ مسلمان جنہیں دیکھے شرمائے یہود وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہوں پہلے کر کے دکھاؤ ہم چل سکتے یہ نظام آج بھی ویلڈ ہے آج کے مسائل کا حل بھی بتاتا ہے آج بھی معاشرے کو اسی نہج پر ڈال سکتا ہے جو اللہ کی پسندیدہ نحج جو اللہ کا پسندیدہ منہج ہے آج بھی وہ کردار پیدا کر سکتا ہے جو اللہ کے پسندیدہ کردار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا خیر القرو نے جب سے یہ کائنات بنی ہے اور جب تک یہ جاری رہے گی ان تمام ادوار میں سب سے بہترین دور میرا دور ہے خیر القرون کرنی سملون تم اللہ زین یلون اس کے بعد صحابہ کا دور اس کے بعد تابعین کا دور ہمیں جو آئیڈیل دیا گیا لو کہتے ہیں نا ہمیں رجعت پسند یہ ریورس گیئر لگاتے ان کا آئیڈیل چودہ سو سال پیچھے ہے یہ آگے نہیں دیکھتے ہم رجت پسند ہیں اس لیے کہ ہمارا ہی آئیڈیل نہیں وہ اللہ کا آئیڈیل ہے ہمیں نمونہ ہی وہ دیا گیا آ مینو کما الناس اس طرح ایمان لاؤ جس طرح ابو بکر سے رضی اللہ تعالی اب آپ بتائیے جب ہم یہی بات دوسروں کو کہیں گے کہ آمین تو جن لوگوں کو دعوت دی جا رہی تھی منافقین کو اور کفار مکہ اور کفار مدینہ کو یہود اور نصارہ کو انہیں جب کہا گیا کہ آمین کما امن اناس اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے تو وہ لوگ ان میں موجود تھے نا وہ کردار تھے نا دکھا کے اللہ نے کہا نا کہ اس جیسا بناؤ اپنے آپ کو آپ مجھے بتائیے ہم میں سے کسی کو پیش کیا جا سکتا ہے کہ اس جیسے بنو ہم جیسے بنے جو بھی تو سب سے بڑے کرپٹ بنے گے پھر سب سے زیادہ جھوٹے جیبیں کاٹنے والے جالی دوائیاں بنانے والے کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرنے والے ایک عورت ہے بائیس سال کے بعد اللہ نے اسے بچہ دیا کلوتا بیٹا اس کا نمونیا ہو گیا صرف وہ جیل انجیکشن کی وجہ سے بچہ مار گیا یہ ہمارے کرتود ہیں یہ کردار لے کے جاتے ہیں آپ دنیا میں کہ آمنو کما آمن اس طرح ایمان مان لاؤ جس طرح ہم ایمان ہی لائے ہیں اپنے معاشرے کو بھی اسی طرح کرپٹ کر دو وہ لوگ کہاں ہیں جو لے کر گئے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے سامنے آمنو کما کما الناس۔ وہ جو کہتے ہیں آپ ہر دعا میں مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں چراث اللہ زینا نام کا علیہ دستہ ان لوگوں کا وہ لوگ تمہارے اندر کا اس وقت تو تھے نا چیز آپ آج بیچ رہے ہیں کردار آپ سے مانگا جاتا ہے وہ آپ چودہ سو سال پہلے والا پیش کرتے ہیں اپنے اندر میں سے کیوں نہیں پیش کرتے ہیں وہ دوا تو تم بھی کھا رہے ہو جب اللہ کس دیگر کھائی تھی تم نماز نہیں پڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج کیا تم نے تو تیس تیس حج کر لیے اوور ڈوز ہو گئے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر زکات نہیں دی زکات کے لیے جڑے ہی نہیں جوڑے ہی نہیں تم سب کچھ کرتے نماز و روزہ و قربانیوں حج یہ سب باقی ہے پھر وہ کردار کیوں نہیں دیکھیں نا جو تیزاب آپ یہاں چند چیزیں ملا کر جو تیزاب بناتے وہ یہاں آپ بنائیں یا پاکستان میں بنائیں یا امریکہ میں بنائیں ان چیزوں کو جب آپ جوڑیں گے تو نتیجے میں وہی تیزاب بنے گا وہ اسلامیہ انگلش اسکول کی لیبارٹری میں بنا لیں وہ شیخ خلیفہ بنزاج اسکول کی لیبارٹری میں بنا لیں یا پاکستان میں کسی لیبارٹری میں بنا لیں اجزاء وہ ہیں تو ریزلٹ وہ نکلے گا اور دنیا کے کسی حصے میں بھی آپ ایچ ٹو ہو ہائیڈروجن دو حصے آکسیجن ایک حصہ ملائیں گے تو پانی بنے گا مجھے بتائیں نماز روزہ زکات ہد جوڑ کے مسلمان کیوں نہیں بنتا مسئلہ تھا دوائیاں تو وہی سپارے بھی اتنی ہیں رکتے بھی نماز کی اتنی ہے یہ کیا ہو گیا جھوٹے کردار گواہ کون بنائے گا اللہ خود کہتا والنا باداب ایسے لوگوں کی گواہیں کبھی نہ دو کبھی قبول نہ کرو ہماری گواہی قبول کی جائے گی اسی لیے فرمایا قرآن خجا او کا قرآن یا تو قیامت میں تیرے حق میں گواہی ہوگی تیرے حق میں حجت ہوگی یا تیرے خلاف حجت ہوگی قرآن یا تیری طرف سے جھگڑے گا یا تیرے خلاف جھگڑے گا اور جس کے خلاف قرآن جھگڑے گا بتائیے اور جس کی شفات قرآن کرے گا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اپنے رب سے قیامت کے دن اس طرح جھگڑے گا اللہ سے اپنے اس حامل کی شفات میں کہ نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی ولی کوئی بھی نہیں اللہ سے جھگڑے گا سارے مخلوق ہیں نا ڈرتے ہیں اللہ کا موڈ آف ہو گیا تو پتہ نہیں کیا ایکشن لے لے وہ بادشاہ ہے, بادشاہوں کا اپنا موڈ ہوتا ہے لیکن قرآن کو کوئی ڈر نہیں یہ جھگڑے گا اللہ میں نے اسے راتوں کو جگائے رکھا آرام نہیں کرنے دیا میں نے اسے وہاں بھی مسائب میں ڈالے رکھا یہ میرے اوپر چلتا تھا زمانے میں یہ معذد نہیں ہو کر رہ سکا لوگوں نے بھی اس کو ہے نہ تو بھی اس کو دھتکار ہے حجہ تم لگا کا یا تیرے خلاف تیرا گریبان پکڑے ہوئے گسیٹ کے رب کے پاس لائے گئے دن مجھے پڑھتا تھا یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے یوں بھی مجھے رسوا کرتے تھے ایسے بھی ستایا جاتا تھا پوچھ آیت میری پڑھتے تھے عمل ملکہ برطانیہ کے قانون پر کرتے تھے تو گواہ کا سب سے پہلے سچا ہونا بہت ضروری ہے گواہی کے لیے پہلی شرط گواہ سچا ہو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے جب سب کو اکٹھا کیا کوئی سفا پر آواز لگائی جب حکم دیا گیا این ابھی آپ آب کھل کر اس چیز کی طرف دعوت دیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کو صفا پر گئے اور انتہائی ایمرجنسی کی کال دی اگر کوئی لشکر کسی قوم پر حملہ کرنے والا اور کسی آدمی کو پتا چل جائے تو وہ آدمی اپنے اونٹ کی ناک کاٹ دیتا تھا کجاوا الٹ دیتا تھا اور کپڑے اتار دیتا تھا ننگا ہو جاتا اور آواز لگاتا تھا واہ صبح ہائے وہ صبح جو آنے والی اینی, کل تم صبح نہیں دیکھو گے تم پر ایک تباہی آنے والی یہ میڈے کال سی انتہائی ایمرجنسی آ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا پر گئے دعوت کا جو طریقہ اس وقت موجود تھا وہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے آبادیو کیسے نہیں تھے زمانے میں تو نہیں کیا حضور لیکن اس وقت کے تمام ذرائع آپ نے استعمال کیے میلے ٹھیلے ہوتے تھے میلے ٹھیلوں میں لمب کام بھی ہوتے میلہ تو میلہ ہوتا نا نہیں وہ آج کا ہو آشر سو سال پہلے کا ہو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میلوں میں جاتے تھے بازاروں میں پھرتے تھے لوگوں کو قرآن کی دعوت دیتے تھے خصوصی ملاقاتیں ہوتی تھی لوگوں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دلیل کا کام کرتے تھے تعارف کرواتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول یہ آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں آپ ان کی بات ذرا سن میلوں کو استعمال کریں اوقاز کا میلہ انتہائی مشہور میلہ تھا اپنے گھر دعوت کی لوگوں سے کہا کہ دعوت کے بعد تھوڑی دیر تشریف رکھیں مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے وہاں بات کی آپ کومونکیشن کا یہ جو ذریعہ تھا واشبہ آپ کو صفحہ پر کھڑے ہو گئے آپ نے کپڑے نہیں اتارے یعنی جو چیز اس میں ناجائز تھی وہ حضور میں نہیں کی جس جدید ترین ذریعے کا جو پہلو ناجائز ہے آپ اسے مات استعمال کریں یہ آنکھیں ہیں آنکھیں آنکھیں اپنی ذات کے اندر ان سیلف بری نہیں ہے ان کا استعمال برا ہے اور اچھا بھی ہے انہیں سے آپ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں ان سے آپ فلم بھی دیکھ سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ آنکھیں نکال دو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں لوگ کرتے ہیں یہاں فرج ہے جنسی شہوت ہے اس کا مثبت استعمال بھی ہے منفی بھی استعمال ہے جو ناجائز ہے وہ نہ کرے جائز استعمال کریں ہر چیز کا ایک مثبت اور منفی ہے آپ منفی استعمال نہ کریں اسے مثبت استعمال جہاز ہے لوگ عیاشی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں سفر کرنے کے لیے آپ اللہ کی میں سے استعمال کریں گاڑی ہے لوگ عیاشی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں آپ اللہ کی میں استعمال کریں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی وہاں صاحب آپ جس جس نے بھی آواز پہچانی دوڑا ہو کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سارے اکٹھے ہو گئے کیا ہوا کیا ایمرجنسی آپ نے سب سے پہلی گوائی اپنے کردار پر لی بات بعد میں شروع کی آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تم کیا کہو کہا ہم آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے اس لیے کہ ہم نے آپ کو کبھی بھی جھوٹ بولنے والا نہیں پایا تو گواہ کی سب سے پہلی جو چیز ہے اس کا سچا ہونا ہے اس کی سچائی پر کہ جی یہ جی گواہ وہ سب سے پہلے جو وکیل مخالف بات کرتا ہے وہ کہتا ہے جی گواہ جھوٹا ہے اس کے جھوٹے پن کے پھر دلائل دینا شروع کر لوز کریکٹر اسی لیے کہا گیا وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں اس سے تمہارا کال اور فیل کا فرق کال اور فیل کا تضاد ثابت ہوتا ہے پتا چلتا ہے کہ تم جھوٹے ہو کیوں اللہ تعالی نے قسم کھا کر کہا کہ جس آدمی کے کال اور فیل میں تضاد ہے وہ جھوٹا ہے واللہ یا چھادو ان مناسب کی نقاض اب آپ بتائیے جھوٹ کیا بولا انہوں نے جس پر اللہ نے قسم بھائی قالو نہ چھا دو ان اللہ وہ کہتے ہیں کہ ہم قسم کھاتے ہیں گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں کون محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اللہ کے رسول ہیں منافق یہ بات کہتے تھے اب آپ بتائیے یہ بات جھوٹ ہے حضور اللہ کے رسول نہیں ہے نا اللہ کے رسول تو منافق یہی بات تو کہتے تھے اور کسم کھا کر کہتے تھے نہ کل رسول اللہ آپ یقینا اللہ کے رسول پھر اللہ نے کیوں قسم کھائی کہ اللہ قسم کھاتا ہے منافق جھوٹ بولتے اس لیے کہ یق افواہ سفی کلو بہم یہ اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے ان کے دل نہیں مانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ منہ سے کہتے ہیں اور دوائی دل کی ہوتی ہے تم منہ سے دنیا پر دعوت دیتے اسلام قبول کرو تمہارے اپنے دل کہتے ہیں کہ ہم اسلام پر نہیں چل سکتے آج کون پردہ کر سکتا ہے جی یہ طالبان والا دین تو دین کو بدنام کرنے والی بات ہے جی آپ کو اللہ کا پسندیدہ اسلام نہیں چاہیے آپ کو انگریزوں کا پسندیدہ نظام چاہیے جس میں سب کچھ کرنے کی اجازت ہو آپ خود کہتے ہیں جی آج کل کون چل سکتے لوگوں کو کہتے ہیں چلو و اللہ خاض تمہارے اپنے دلوں میں کون چل سکتا دوسرے کو کیوں دعوت دیتے ہو لے ماتا فولو رالا تفالون کا برا مختلف ان کا فولو مالا تفالو پہلے اپنے آپ کو یقین دلاؤ کہ نہیں یہ آج بھی اتنا ویلڈ جس پیسے کے بارے میں آدمی کو شک ہونا کہ پتا نہیں چلے گا یا نہیں چلے گا کوئی نوٹ پرانا ہو تو آدمی لپیٹ کے نا فت دیتا ہے اگلے دکاندار کو وہ جو پھٹا ہوا ایسا تو اس کو اندر کر دیتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے کہ یار لا یہ کہیں اس کو کھول کے دیکھ نہ لے ایسے ہی اگر ڈال دے اپنے گلے میں تو ٹھیک ہے آپ تو اسلام ایسے لپیٹ کے دنیا کو دے رہے ہیں یہ کھوٹا سکا نہیں ہے یہ کھڑا یہی تو کڑا ہے وہ کہاں ہے وہ کردار جنہیں تیرہ سال تک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے حوالے کیا رکھا کہ انہیں کسی بھی میدان میں آزما کر دیکھ لو کھوٹے ہیں کہ کرے وہ کہاں اتنا اعتماد تیرہ سال تک کافروں نے جو چاہ کیا حضرت خباب ابن رضی اللہ تعالی آگ کے انگارے لا کے حضرت خباب کو لٹایا گیا ان کے گوشت خون اور چربی سے کوئلے بج گئے بدن میں ایسے سوراخ ہو گئے تھے ان کوئلوں کی وجہ سے کہ ان کا پوتا بعد میں ان میں ہاتھ ڈال کے کھیلا کر اللہ نے کہا لٹا لو آگ پر لٹا کر دیکھ لو حضرت بلال گزلہ سالانوں کو اس مکے میں جہاں کا موسم اب کافی تبدیل ہو گیا ہے لیکن حالت یہ ہے کہ اگر آپ کی جوتی گم ہو جائے جو اکثر گم ہو جاتی ہے اس لیے کہ ایک تو وہاں کے دروازے ایسے ہیں کہ آپ کو پہچان ہی نہیں رہتی کہ میں گھسا کہاں سے تھا اور نکلا کس دروازے سے دوسرا یہ کہ وہ بلدیا والے بھی آتے ہیں اور ایک نماز کی جوتیاں آخر میں اٹھا کر لے جاتے ہیں دوسری نماز تک وہ نہیں چھوڑتے اٹھا کے لے جاتے ہیں اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میں نے تو اپنی جوتی پہننی ہے اور اگر اپنی نہیں ملی تو میں پیدل چلا جاؤں گا یہ ممکن ہی نہیں وہ دور بیٹھے ہوتے ہیں کوئی ایک فرلاگ دور وہ جوتیاں بیچنے والے تین تین ریال ان تک جانا بھی بڑا مشکل ہو جاتا پاؤں جلتے سالے پڑ جاتے اس زمین پر لٹا کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بھاری پتھر ان کی چھاتی پہ رکھ کے اس کے اوپر کھڑے ہو کر کہتا تھا صبح وہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب جو ہے وہ سچا رب نہیں ہے اور ہمارے جو ارباب ہیں ہمارے جو آلیہ ہیں یہ سچے اب سینے پہ چٹان رکھی ہو اس پہ ایک آدمی کھڑا ہو نیچے توے کی طرح زمین تپ رہی ہو کیا حالت تھی رضی اللہ دلا کا دم گٹا ہوا ہوتا تھا لیکن ایک پکار دیتے تھے بس احد الحد احد الحد زیادہ نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا جو پاس وڈ تھا وہ احد الحد رکھا تھا اور جب اضرتے بلار رضی اللہ تعالیٰ نے اطبا کی چھاتی پہ چڑے ہیں گردن کاٹنے کے لیے تو وہی احد الناحد کل تیرے پاؤں کے نیچے سے آواز آتی تھی آپ تیری چھاتی کے اوپر سے آ رہی احد الناحد کیا بحثروں میں تیرہ سال تک اللہ نے مداخلت نہیں کی حضور کے رستے میں کانٹے بچائے گئے ابو ابدولاب اور حضور کے گھر کے درمیان صرف ایک دیوار تھی اسی دیوار کے ساتھ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چولہا تھا حضرت جانب کھانا پکا رہی ہوتی حضرت خدیجہ کھانا پکا رہی ہوتی اور ابو لاب کی بیوی ادھر سے کچرا ڈال دیتی آپ باہر نکل کے صرف اتنا کہتے کیا کہ بنو ہاشم یہ کیسا پڑوس ہے بس ام جمیل وہ ہمارت الحتب سارے کانٹیکٹ جو ہے وہ چھانٹ کر حضور کے رستے میں بچا دیتی حضور تیسرے پہر نکلا کرتے تھے تحجد کے لیے اللہ کے گھر کی طرف وہ کاٹے پاؤں میں چپ جاتے سجدے میں گئے ہوئے ہیں تو کسی نے کہا کہ کون ہے جو آج اس کو مشقت میں ڈالے یعنی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اخبار نے ابھی محیط, محیط, محیط, محیط پختہ ہے کسی نے اونٹ جبہ کیا ہوا تھا کھانے کے لیے اونٹ کی جلازت کی بھری ہوئی اوجڑی کتنی وزنی ہوگی حضور سجدے میں لا کے اوپر ڈال دیتا ہے حضور دب گئے اس کے بوجھ کے نیچے کسی نے جا کے بتایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہ آ حضور صلی اللہ وسلم جو ہے وہ اس طرح مشقت میں کسی نے اونٹ کی اوجڑی آپ کے اوپر ڈالی ہوئی ہے وہ چند سال کی بچی تین ایجر بلکہ اسے بھی کم نو دس سال کی تھے وہ دوڑتی آئی ہیں اور انہوں نے ایک طرف سے آ کے دھکا دیا اس کو اوپر سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے اس کو گرایا تیرہ سال تک اللہ نے وہ کردار ان کے حوالے کیے رکھیے اس لیے کہ اللہ کے سکے کھوٹے نہیں تھے آج ہم کھوٹے ہیں آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ نوٹ لپیٹ کر پیش کریں اس لیے کہ ہمارے اندر گلٹی کانشیس ہے ہمارے اندر احساس ہے جرم ہے کہ ہم ویسے نہیں ہیں جیسے رب کو چاہیے تھے کوئی آدمی جب مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ اسے یہ سوال کرتے ہیں کہ تم کیوں مسلمان ہو گئے ہمارے کرتوت تو دیکھو تمہیں کس چیز نے اسلام کی طرف متوجہ کیا ہے کیوں, کیوں کہتے ہیں یہ بات لیکت ٹھیک نہیں جو نقشہ اللہ نے اپنے بندوں کا بیان کیا ہم اس نقشے پر پورے نہیں اترتے ہم دو نمبر ہیں تو گواہ کا سب سے پہلے کردار اس کی سچائی جب آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا کیسر کو ایمان کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ یہاں ان عربوں میں سے کوئی آیا ہوا ہو تو پتا کرو تو وہ لے آئے حضرت ابو سفیان کو وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے ایک کافلا لے کر گئے ہوئے تھے انہیں لے آئے اس نے سب سے پہلے یہی بات پوچھی اس نے کہا کہ یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے یا سچا ہے اس کا کردار کیا ہے ابھی سفیان کہتا ہے اللہ کی قسم کیسر کے ہر سوال کے جواب میں میں یوں سمجھتا جاتا تھا کہ میں فکس ہوتا چلا جا رہا میں بن رہا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری ہوتا جا رہا ہے اگر میرے بس میں ہوتا تو میں جھوٹ بول دیتا لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ عرب کی عورتیں یہ کہیں کہ بسفیان جھوٹ بھی بولتا یہ ہے کردار انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے آج تک اس بندے کے منہ سے جھوٹ نہیں سنی ہمارے اندر رہا ہے ہمارے اندر پلا ہے بڑا ہے جوان ہوا ہے اب وہ بڑھاپے کی حد کو پہنچ رہا ہے ہم نے ایک دن بھی اس کے منہ سے کسی چیز کے بارے میں جھوٹ تو اس نے کہا ظالم جو بندوں پر جھوٹ نہیں بولتا وہ خدا پر جھوٹ بولے جو کسی بندے کو جھوٹی خبر نہیں دیتا کہ بلا آدمی یوں کہہ رہا ہے وہ تمہیں یہ کہے گا کہ اللہ یوں کہہ رہا ہے اسی لیے حضور نے کہا مسلمان شرابی تو ہو سکتا ہے زانی بھی ہو سکتا ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا جھوٹا ہوا تو اس کا کلمہ جھوٹ نکل گیا لا الہ الا اللہ جھوٹا ہو گیا تو اور اگر سچا ہو تو یہ دونوں چیزیں چھوٹ جاتی ایک صاحب آئے انہوں نے کہا کہ میرے اندر یہ چار فسلتے ہیں نے چارنگ جس میں شراب پینا بھی تھا چوری بھی کرتے تھے وہ زانی بھی تھے اور جھوٹ بھی بولا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ ایک چھوڑ سکتا ہوں تینوں میں سے چھوڑا دیں ہم ہوتے تو کیا کرتے یا تو کہتے زنا چھوڑ دو یا کہتے شراب چھوڑ دو آپ نے فرمایا جھوٹ چھوڑ اس آدمی نے وعدہ کر دی نہیں آپ کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں ڈن اس کے بعد جب وہ چوری کرنے چلا تو مجھے لوگ پوچھیں گے تو مجھے تو بتانا پڑے گا کہ میں نے کی تو پھر سزا بھی بھگنی پڑے گی شراب پیا تو پھر تو بتانا پڑے گا کہ میں نے شراب کی اس ایک جھوٹ کی چھوڑنے کی وجہ سے اسے سارے چاروں چھوڑ گئے وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں گواہ کا سچا ہونا سچ کے سی تعریف کی گئی ہوا مطابق کا تلخبر خبر کا واقعہ کے مطابق ہونا سچ کہلاتا ہے آپ نے کہا دو آدمی آپس میں لڑ گئے اگر دو آدمی آپس میں لڑ پڑے تو آپ سچے ہیں نہیں لڑے تو جھوٹے ہو گئے ہوا مطابق کا تلخبر واقعے کے مطابق ایگزیکٹ جو کچھ ہوا ہے اگر خبر اس کے مطابق ہے تو سچی ہے کم ہو گئی تو بھی جھوٹی ہے زیادہ ہو گئی تو بھی جھوٹی ہے اب ہم جب یہ کہتے ہیں کہ مومن تو وہی کامیاب ہیں اللہ زینفی صلاحت خاشعون جو اپنی نمازوں میں خوشی اختیار کرتے ہیں لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے ہم ڈر اور ناک صاف ہی آ کے نماز میں کرتے ہیں پھنس جاتے ہیں نا وہ عادت پڑی ہوئی ہے نماز پڑھنے وہ ناک بھی صاف کرتے ہیں پھر نکال کے دیکھتے بھی ہیں کہ اندر سے پتہ نہیں سونا نکلا ہے ان کا پھر داڑھی میں خلال کر رہے ہیں ہاتھ کھڑا ہوتے ہی نہیں اور ایک بائیں ہاتھ پر ساری نماز پڑھ دیتے ہیں دائیں ایکٹو رہتا ہے کبھی سر کو خارج ہو رہی ہے کبھی داڑھی کو خارج ہو رہی ہے کبھی بغل میں جا رہا ہے کبھی کدھر جا رہا ہے یہ کچھ ہوا نہیں یہ بےتابی ہے کہ پھنس کہاں گیا ہم تو جب راب کے سامنے کھڑا تو ایسے کھڑا ہوتا جیسے اصل جگہ پہنچ گیا سکون آ جاتا لیکن نہیں ہمارا کیا ہے چاہتے کچھ دل پریشان سجدہ بے ذوق سجدے میں ذوق کوئی نہیں سف کج ٹیڑی پرواہ کوئی نہیں دل پریشان ہے وہ کہیں اور ننانوے کے چکر میں لگا ہوا اسی لیے تو مزہ نہیں ہے ننانوے کے چکر میں لگے ہوئے ہوں آپ فکر میں ہوں تو کھانا بھی مزہ نہیں دیتا نماز کا مزہ دے گی و اللہ زی نحمفی فی زی نحمفی جو اپنی نمازوں میں خوشی اختیار کرتے ہیں اگر تو ہم خوشو اختیار کرتے ہیں تو ہوا مطابق الخبر لواق ہے یہ خبر واقع کے مطابق کہ مومن ایسے ہوتے ہیں ٹھیک اب اگر آگے چل کے فرمایا ولدینی لن دون کے جو حرام نہیں لو کاموں سے بھی اعراض کرتے وحدہ مرو بل مرو کہ راما اگر کوئی لو کام ہو رہا ہے تو وہاں سے عزت بچا کے نکل جاتے عزت کے ساتھ نکل جاتے عزت کے ساتھ گزر جاتے اگر کوئی آدمی یہ آئے پڑے نو مسلم اور مسلمانوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگے دیکھے لغو کاموں میں پھر آگے چلیے ہمل فروزم ہافون جو اپنی عصمتوں کی حفاظت کرتے اور یورپ کے خانے بھی اگر ہمارے ہی دم سے آباد ہوں اور ہم نے اپنے شہروں کو وہی کچھ بنا دیا ہو تو جو پراپرٹیز اللہ بتا رہا ہے جو صفات اللہ مومن کی بیان کر رہا ہے اگر وہ واقعے کے مطابق نہیں ہے میں کہتا ہوں میں مومن ہوں اللہ نے مومن کی جو صفات بیان کی ہیں قرآن حکیم کے اندر جو اس کی پراپرٹیز بیان کی ہیں اگر میرے اوپر وہ پوری نہیں اتر رہی تو یا تو میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ میں مومن ہوں یا مہاز اللہ سما مہاج اللہ اللہ کی خبر واقعے کے مطابق نہیں ہے تو پھر کیا ہے اللہ کہتا ہے مومن ایسا ہوتا ہے دیکھنا آپ کسی کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی آپ لاہور میں جائیں گے تو وہاں مینارے پاکستان ہے ایک اور بادشاہی مسجد ہے اور ایک شاہی قلعہ ہے اگر کوئی آدمی چلا جائے اور لاہور کے اندر یہ تین نشانوں سے نہ ملے تو وہ مان لے گا کہ یہ لاہور ہے وہ کہے گا یہ لاہور ہو سکتا ہے یا اس نے جھوٹ بولا یا یہ لاہور نہیں فیصلہ آباد جانا جی وہاں کنٹال چوک ہے جی جو آدمی گیا فیصلہ باد اگر اس نے دیکھ لیا وہ گھنٹہ گھر چوک جو ہے تو وہ کہے گا بندے نے سچ بولا تھا یہ فیصلہ باد اگر وہ گنٹا گھر چوک نہیں ہے تو وہ کہے گا یا یہ فیصلہ باد نہیں ہے یہ وہ بندہ جھوٹا تھا یا تو مومن نہیں ہو یا مہاج اللہ پھر اللہ نے ہمت پڑھتی ہے یہ بات کہنے کی وہ منسدہ قیلا اللہ سے بار کر سچا کون ہوگا ان نسدہ الحدی سے کتاب اللہ اللہ سچا ہے ہم دو نمبر مومن ہم جھوٹے کس میں کردار عباد الرحمان اللہ خات اب الجاہل قالو سلامہ قیامہ جن کی جمراتیں فلمیں دیکھتے گزرتی ہیں انڈیا کی صب کے کہتے ہیں میں مومن ہوں اللہ کی قسم و اللہ پر بہتان باندھتے ہیں کہ تم نے چوٹ کا مومن کی صفات مومن تو میں ہوں یہ تو نہ و قیامہ نہیں جن کی راتیں دل میں دیکھتے گزرتی ہیں مومن میرے جیسا ہوتا ہے آپ بتائیے یہ گواہی سچی ہے قرآن حکیم کے اندر صفات آپ نکال کہا ہے نا آپ دیکھتے ہیں چینی ایمان اور اسلام کیا ہے ایک صفت جس کے اندر پائی جائے گی وہ مسلمان ہے جس کے اندر نہیں پائی جائے گی وہ مسلمان نہیں اگرچہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کیوں نہ ہو اگرچہ وہ حضرت لو حضرت نوح علیہ السلام کی بیویاں کیوں نہ ہوں یہ صفت پائی جائے گی تو مسلمان ہے صفت نہیں پائے آپ دیکھیں ایک چیز ہے آپ کہتے ہیں کہ پانی گرم ہے آپ اس کے صرف بیان اگر تو اس کے اندر گرمی ہے تو وہ پانی گرم ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ پانی ٹھنڈا اور آپ کہہ رہے کہ پانی گرم ہے آپ کہتے چینی میٹھی ہے اچھا جی چینی میٹھی ہے تو جہاں بھی آپ جاتے ہیں تو آرڈر دیتے ہیں تو کیا کہتے وہ پوچھتے ہیں شوگر کہتے ہیں, آپ جی شوگر ڈالیں کیوں آپ کو پتہ ہے شوگر میٹھی ہوتی ہے یہ اپنی پراپرٹی کہیں نہیں کھوتی ہے اپنی یہ صرف کہیں نہیں کھوتی ہے یہ امریکہ میں ہوتی ہے تو بھی میٹھی ہوتی ہے افریقہ میں ہوتی ہے تو بھی میٹھی ہوتی ہے پاکستان میں ہوتی ہے تو بھی میٹھی ہوتی ہے لہٰذا جہاں بھی جاتا ہے کہتے ہے شوگر اور اگر کسی علاقے میں شوگر میٹھی نہ ہوتی ہو کڑوی ہوتی ہو تو آپ میٹھی اس کی صرف سے چاکتا, آپ دیکھیں شکل اس کی میں بارہ مثال دے دوں گا کہ جو جسے ہم ولاتی چینی کہتے ہیں کسی زمانے میں امریکن چینی بھی اسے کہتے تھے ہم اس لیے کہ ہمیں تو پہلے پہلے امریکہ نہیں دی تھی لاد وہ امریکن ہی گنی جاتی تھے ہمارے وہ اور ضرور یا دونوں کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے رنگ ایک جیسا ہوتا ہے دانے ایک جیسے ہوتے آپ چیک کیسے کریں گے اس کی پراپرٹی آپ چکھیں گے دونوں کو آپ کو مکس کر کے دے دیں بھائی ان میں سے جو چینی ہے وہ آپ چائے میں ڈال لیں تو آپ کیا کریں گے آپ اس کی وہ صفت چیک کریں گے جو نہ امریکہ میں بدلی ہوتی ہے نہ افریقہ میں بدلی ہوتی ہے کیا اس کا میٹھا پر دانہ لے کے آپ زبان پہ رکھ کے چکے اگر وہ میٹھی ہے تو آپ کہیں گے یہ چینی ہے آپ کو کوئی لاکھ ہے کہ نہیں یہ چینی ہے دیکھو کیسی چمک ہے اس کے اندر آپ کہیں گے یہ کروی ہے یہ یوریا ہے یہ مومن کی وہ صفات ہیں جو شاب بنو ہاشم میں قید ہو تو بھی وہاں یہ ہوتی ہے وہ تجارت کرنے کہیں جائے تو بھی اس کے اندر یہ رہتی وہ غزے میں ہو تو بھی اس کے اندر رہتی ہیں یہ کبھی بھی اسے الگ نہیں ہوتی الگ ہوئے تو مر جاتی ہے نا یہ جب کسی چیز سے اس کی پراپرٹی الگ ہو جاتی ہے تو وہ چیز اپنا وجود کھو دیتی ہے کوئی اور چیز بن جاتی ہے دو رنگ ملا کے آپ تیسرا رنگ اگر بنا دیتے تو وہ پہلے رنگ تو گئے نا تیسرا رنگ آ گیا بدر کے لیے میدان جمع ہوا مسلمان دو ہجرت کر کے آ رہے ہیں مکے راستے میں کافروں نے پکڑ لی لیکن تھے ان کے اپنے خاندان کے لوگ مارے تو خاندان کے اندر بھی فساد مچ جائے گا انہوں نے کہا کہ تم ہم سے یہ وعدہ کرو کہ تم جنگ میں شریک نہیں ہوگے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے جاؤ مدینہ لیکن تم جنگ میں شریک نہیں ہونا ان کا چیک ہم وعدہ کرتے ہیں ہم جنگ میں نہیں جائیں لیکن ہوا کیا وہ سیدھے میدان جنگ میں آئے حضور میدان جنگ میں اور وہ مک مدینے میں بیٹھ کے تسبیح پڑھتے نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا تھا نا وہ تو وہاں پہنچے جہاں نبی تھے آپ کو انہوں نے آ کر صورتحال بتائی آپ نے فرمایا مدینے چلے جاؤ اور جنہوں نے چھوڑا تھا انہوں نے بھی پتا تھا انہیں بھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا ہے انہیں پتا تھا. یہ وعدہ کر گئے ہیں نبی وعدہ خلافی نہیں کرنے دے گا نبی کے کردار پر انہیں بھی اعتبار کس گارنٹی پر چھوڑا تھا انہوں نے یو نے گارنٹی دی تھی انہوں نے آ کر واقعہ بیان کیا کہ جی انہوں نے ہم سے تلوار کی نوک پر وعدہ لیا حضور بہانہ بنایا جا سکتا تھا کہ جی یہ زبردستی کا واقعہ آپ نے فرمایا نہیں مومن جب کسی کو زبان دے دیتا ہے تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے جب ہمیں تمہاری ضرورت نہیں اللہ ہمیں نصرت کرے گا پتہ دے گا مومن تو میدان جنگ میں بھی بادے وفا کرتا ہے یہ تو اس کی صفات ہیں جو اس سے الگ نہیں ہوتی الگ ہو تو مر جائے ختم ہو جائے لیکن ہم ایسے ہیں کہ ہم ہر حال میں مومنی ہوتے ہیں شراب پی رہے ہوٹل میں بیٹھ کے تو بھی نام پوچھے تو ہو سکتا ہے کہ نام عبد العزیز ہی ہو اور جنت کی چاہ بھی ان کی جیب نہیں والا لا یزنی ضانی شین یزنی وہ مومن زانی جب زنا کر رہا تھا تو وہ مومن نہیں ہو وہ صرف زانی ہوتا ہے وہ کرسچن زانی بھی ہو سکتا ہے ہندو زانی بھی ہو سکتا ہے مسلمان سے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا وہ صرف اس وقت زانی ہوتا ہے ساتھ کے کمرے میں سکھ ہے ساتھ کے کمرے میں کرسچن ہے ساتھ کے یہودی ہے کوئی ہندو ہے ادھر مسلمان ہے ان پانچوں کا کوئی مذہب نہیں ہے ایک ہی مذہب ہے زنا، وہ وہ شرابی ہے والا یشرب شارب و این ہوا کوئی شراب پینے والا جب شراب پی رہا ہوتا تو وہ مومن نہیں ہوتا وہ کچھ بھی نہیں ہوتا وہ صرف شرابی ہوتا لیکن ہماری مومنیت کو کوئی خطرہ نہیں کیوں ہم مومن کے بیٹے ہیں بائی امیگریشن اگر ہوتے تو پھر کینسل ہو سکتی تھی ہم تو بائی برت ہیں جیسے بکری کا بکرا بچہ بکری ہی ہوتا ہے اسی طرح مسلمان کا بچہ مسلمان ہوتا ہے چاہے وہ سود کا ہے چاہے وہ زنا کرے چاہے وہ شراب پیئے چاہے وادے پورے کرے نہ کرے سب سے بڑے فرادی ہم دنیا میں ہمارے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کرتا ہمیں کمیٹی میں شریک نہیں کرتا جس جگہ ہمیں کوئی کام دیتا ہے ذرا سے پیسے ہوتے لے کے ہم بھاگ جاتے ہیں ہمیں روپ والی نوکری پہ کوئی بٹھاتا ہی نہیں بہترین اکاؤنٹینٹ دنیا میں پاکستانی ہیں بتیا آپ کو پندرہ سو پہ بارہ سو پہ کام کرتے نظر آ رہے ہیں اکاؤنٹینٹ پاکستانی اکاؤنٹینٹ سارے تین چار ہزار سے کم قبول ہی نہیں کرتا بہترین اسی لیے تو بڑے بڑے بلنڈر کرتے ہیں نا دنیا حیران ہے کہ کیسے کھا جاتے ہیں سویٹزرلینڈ کو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ کس طرح کھایا انہوں نے لیکن یہ کہ ہمیں کوئی نوکری نہیں دیتا جس دن چار پیسے ہوتے ہیں لے کے ہم بھاگ جاتے ہیں جس محکمے میں, میں یہ مسلمانی ہے تم اللہ کے گواہ گواہی کے طور پر سب سے پہلے تمہارا کردار ہوا کیا آس کو ہوا مطابق الخبر واقع خبر واقع کے مطابق ہو تو یہ سچ ہے اگر مومن ان صفات پر پورا اترتا ہے جو اللہ نے بیان کی ہیں قرآن کے اندر تو وہ اللہ کا گواہ ہو پھر تو سچا ثابت ہو گیا راگا جس صفات کبھی قرآن حکیم سے ان کو اکٹھا کریں اور اپنے آپ کو اس کے سامنے رکھ یا دیکھیں آئینے میں کوئی قصور نہیں ہے اگر کسی آدمی کی ایک آنکھ نہیں ہے اور وہ شیشہ دیکھ اور شیشے کو توڑ دے گا اس کے اندر خرابی دوسرے شیشے پہ جائے گا تو وہ بھی چہرہ دیکھے یہ وہی چہرہ جو اللہ کو چاہیے قیامت کے دن اب بھی وقت ہے شبغ اللہ اپنی اس تصویر کے اندر اللہ کے رنگ بھر لو وہ امن سن امین اللہ ہے اللہ سے بہتر رنگ کس کا رنگ وہ جو اللہ بتاتا ہے وہ تو وہ لوگ تھے جو اللہ جس طرح بتاتا جا رہا تھا وہ رنگ بھرتے چلے جا رہے تھے یہاں تک کہ رضی اللہ عنہ اللہ راضی ہو گیا کہ ہاں یہ تصویر میری مطلوبہ تصویر ہے المصور, هو اللہ الخالق المصور. اس مصور نے کہا یہ ہے کیس میں نے بنایا تھا رنگ تم نے بھرنا ہے سبغت اللہ. ومن من اللہ شروع اللہ کے رنگ بھرو اللہ کی مطلوبہ تصویر بناؤ اللہ کے مطلوبہ مومن بنو اللہ کے گواہ بنو یا ائو اللہ جام کون کو شہدا اللہ لوگوں ڈٹ کے کھڑے ہو جائے کوا اختیار کرو کردار سالڈ کرو اپنا کردار ٹھیک کرو اور اللہ کے گواہ بننا ہے تمہیں جس کو گواہ بناتے ہیں اس کو سو دفعہ گواہی ہی رٹواتے ہیں کہ ایسے دینی ہے ایسے دینی ہے ایسے دینی ہے بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے گواہ اس کو بڑا پروٹوکول پاکستان میں جس کو گوائی کے لیے لے کر جاتے ہیں ویسے اس کو وہ کنگ اسٹار بگلے کا سگریٹ پیتا لیکن جب گواہی پہ جاتا ہے تو کہتا جی مارون پینا ہے ریڈ اینڈ وائٹ پینا ہے اورتا ہے دال کھاتا ہے جب ساتھ جاتا تو کہتا جی وہ چکن کرائی جی گواہ جو ہوتا ہے گواہ بھی کھاتا ہے نا کیس والوں کو اس کا بڑا خیال رکھنا پڑتا قرآن حکیم کے اندر جو اللہ کی راہ میں مرتے ہیں ان کو مقتول فی سبیل اللہ کہا گیا ولا تفول یق تالفی سبیر اللہ یوکات لون فی سبر فی الون فی ط شہید جسے ہم کہتے ہیں شہید وہ گوائی کے مانوں میں آیا اَّا ارسلّم رسول شاہد ان علکم کما را فرا رسول شاہد شہید پاک شہید و جے نہ بے کا شہید اے نبی وہ کیا منظر ہوگا کیسا دن ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ اٹھا کھڑا کریں گے اور تمہیں ہم ان کے اوپر لے کے ان کے خلاف آ حضور صلی اللہ سلم کے آنسو جاری اپنے ان کے خلاف مجھے دینی اور گواہی بھی اس آدمی کی جس کی گواہی داد نہیں ہوتی استاد کو مستقب کو وہ من کم شہادا اللہ تعالیٰ تم میں سے گواہ چوننا چاہتا جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہ اللہ کے گواہ ہیں انہوں نے اپنے خون سے گواہی دی ہے کردار کی کہ میں جس دین کا حامل ہوں وہ سچا دین گردن کٹ سکتی ہے یہ دین تبدیل نہیں ہو سکتا گردن آدمی اسی پہ کٹاتا ہے جس کی سچائی آدمی کے اپنے اندر ہو ٹھیک ہے نا وہ اللہ کے گواہ ہے پہلی چیز تو یہ منع کر دی گئی کہ اب انہیں کبھی مردہ مت کہنا تمہیں تو قیامت کے دن زندہ کرے گا تمہیں وہ زندگی کا وہ سیکنڈ فیز جو ہے یہ فرسٹ فیز ہے جو ہمیں ملا کے بعد پردہ کھینچ دیا جائے گا پھر سین تبدیل ہوگا پھر قبروں سے اٹھو گے تم اس وقت تمہیں وہ زندگی دی جائے گی جس میں موت کوئی نہیں سبور سبورن کا سیرا وہ اس دن موت کو پکاریں گے کہا جائے گا آج ایک موت کافی نہیں آج بہت ساری موتیں ہو. لا يخضا علی فا يموتو، نا ان کی جان چھٹے گی کہ مر جائیں مرنا نہیں جو سودا تمہارا قیامت کے دن ہوگا ان کے ساتھ اللہ نقد و نقد کر لیتا ہے اس لیے کہا کہ انہیں مردہ مت کون مردے تم پھر تمہیں زندہ کرے گا ان کو پروردگار اس ہاتھ سے یہ آرزی اور فانی زندگی لے کے دوسری پکڑا دیتا ہے ان کی یہ فائل بند ہوئی ہے وہاں کی کھل گئی ہے رزت جو تم قیامت کے بعد کھاؤ گے جنت میں جا کر انہوں نے ابھی سے شروع ہو گیا ان کا میٹر ڈاؤن کیوں وہ اللہ کے گواہ ہیں گردنے ہاتھ پر لیے ہوئے گواہی دیں گے کہ یہ دین سچا ہے ہم اپنے کردار سے کیا گواہی دیں گے لہٰذا شہادت الناس ہمارا فریضہ ہابی نہیں تبلیغ ہمارا فریضہ ہے بندے ال شاہد الغ تمہیں ان لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے جو یہاں موجود نہیں حضور نے فرمایا جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ ان کو پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں بس بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے وہیں سے اٹھنی ہے گما لیا اللہ, اللہ, اللہ, اللہ یہ فریضہ ہے ہابی نہیں ہے کہ میرے مولوی کے ساتھ لگی ہوئی ہے مولوی کام کرے نہیں جس نے بھی کلمہ پڑا ہے وہ اس کنٹریکٹ میں شامل ہو گیا ہے. جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم پڑا ہے اس کے ذمے حضور کا یہ قرض چڑھ گیا ہے کہ وہ اس دین کو جو اس تک پہنچا ہے وہ آگے پہنچائے لیکن کس کے ساتھ کردار کے ساتھ جب لوگوں کے سامنے وہ پڑے آمین کما ممن ناس تو وہ ناس ہونے چاہیے جن کو دکھا کر کہے لوگ خود پوچھو کیا کھاتے ہو اللہ کے بندو تم کہاں ہو یہ آشک یارب یہ کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں وہ لوگ پوچھو اب وہ لوگ چودہ سو سال پہلے والا تم نقشہ ان کو دکھاتے ہو وہ تو دیکھتے ہیں کہ اب بھی وہ نقشہ بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا اب بنا کے دکھاؤ جو بنا رہے ہیں ان پر آپ کو اعتراض ہے کہ دیکھیں نا جی اتنی بھی سختی اچھی نہیں ہے بدنام ہو جاتا ہے اسلام یہ نرمی کرنے کی آپ کو کس نے زی اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پاور آف نہیں دی ہے کہ آپ نیگوشیشن کریں دنیا کے ساتھ اور اس میں سے جو جو چیز انہیں پسند نہیں ہے وہ کاٹتے چلے جائیں حق رب فنمنق اللہ نے تو یہ اختیار حضور کو بھی نہیں دیا آپ سے بھی کہا گن سے کہو یہ حق ہے میرے رب کی طرف سے دلا تو مانو دلا تو نہ مانو ان کا میں جس کی جد و کر رہے ہیں وہ ایمان ہے وہ اسلام ہے جو حضور کے زمانے میں تھا کسی کو اچھا لگے بلاؤ کرے القاف رول کرے کر کسی کو اچھی لگتی ہے ان کی داڑھی یا نہیں لگتی لیکن جو نقشہ ہمیں ہو اللہ نے دیا اس میں داری ہے اللہ نے جو کہنا کے کہ بن کے آؤٹ آدمی کی داڑھی ہو نا پاسپورٹ جو داری والا لگا ہوا ہو پاسپورٹ پر جو فوٹو ہے اور آدمی داری منڈا دے تو ایئرپورٹ پہ بھی ایک طرف کر لیتے ہیں انگلیاں چیک کر کے جانے دیتے ہیں بندہ وہی ہے کہ جو نقشہ دیا اللہ نے جو صورت اللہ کو پسند ہے اس میں داڑھی ہے میں کون ہوتا ہوں کہ جی بڑے لبرل مولوی صاحب ہیں جی بڑے براڈ مائنڈیڈ مولوی صاحب ہیں کہتے داڑھی کی کوئی ضرورت نہیں اگر میری جنت ہوتی تو پھر تو میں کہتا پھر تو میں کنسن دے سکتا تھا ٹھیک ہے جی آ وہ جنت تو اللہ کی ہے جو اس کے نقشے کے مطابق ہوگا وہ جانے دے گا نا کردار میں پھر وہی بات کہ میری داڑھی بھی نہیں داڑھی کے ساتھ پیچھے وہ سپورٹ کرنے والا کردار بھی ہو ورنہ داڑھی کی حالت وہی وہ ہوگی جو ہم کبوتر پکڑنے کے لیے مونگفلی کا دانا لگاتے ہیں نا کڑکی کے اوپر پھنسانے کے لیے کہ داری دے کے کوئی جو ہے وہ مجھے اپنے ساتھ شامل کر لے گا پارٹنر شپ ہو جائے گی بعد میں پھر روتا رہے گا اپنی ماں کو وہ بھی کہ میں کس داڑی والے کیسے چڑھا کردار ایسا بھی نہ ہو دوسروں نے رکھی ہو تو ملا دے کہ یار لا بچا یہ تو میری بدنامی ہے کس سے بدنام کیا تو نے نبی کی سنت کو بدنام کر دیا داڑھی رکھو تو کردار اس کا سپورٹنگ کردار اس داڑھی کے شاعن شان ہو اس کی حفاظت کرو پھر اس لیے کہ گالی لوگ تمہیں نہیں دیں گے گالی داڑھی کو دیں گے سنت رسول کو دیں گے تو حضور نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی وہ بدبخت ہے اس سے بد کوئی شخص ملون آخص جس نے ماں باپ کو گالی دی تو صحابہ نے کہا حضور اپنے ماں باپ کو بھی کوئی گالی دے سکتے آپ نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو گالی دلوائی گویا اس نے اپنے ماں باپ کو خود گالی دی تو جس نے سنت کو گالی دلوائی اپنے کرتوت سے اس نے گویا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی لہذا یہ ساری چیزیں کردار اور پھر اس کے مطابق شکن اور جب اندر ذرائع پورے ہو جاتے تو بعد شکل بھی عام طور پہ آ جاتی ہم اللہ کے گواہ ہیں لہذا ہمیں سوچ سمجھ کر چلنا ہے وہ آخر و الحمدللہ رب اللہ